آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ ابھی تب تو فرض کتابی ہوتا ہے اور کل زمال فرض دورائیں گے تو کیا ابھی تب بھی نہ ہوگا یار مدینہ میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و والا یار بلّہ مجدد دیتے زمانہ آزم مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ الرج کے عشائے ناز شریف کے دیا مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیارِ مدینہ نظر جونٹی ہے نیارے مدینہ دل آر جانے پر مدینہ نظر ڈونتی ہے تیار مدینہ دل اور جانے پر مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ نظر ٹھو دی ہے دے مدینہ ہے دل اور جا دے مدینہ مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ O Dekho Uhud Har Shujat Ka Manzir O Dekho Uhud Har Shujat Ka Manzir شہیدوں کے خونے شہادت کا منظر وہ دیکھو بہت شجاعت کا منظر شہیدوں کے خونے شاد کا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ نگر ہے دیار مدینہ ہے دل اور جان دے پر مدینہ سامنے سد گم کا مندر وہ ہے سامنے ساد گم کا مندر اسی میں تو آگام پر مان سر سلو وہ ہے سامنے سام سگ کا منظر اسی میں تو آرام پر مار سرور وہ ہے سامنے سد گون کا منظر اسی میں تو آرام برما سرور نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ ہے دل اور قرار مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ابو مک رو رو کو ہے ابوبک روبارو کو مہان ہے تر یہی ہے یہ پلوانے انور ابو بکر روپ کو مہان ہے تر یہی ہے یہ پلوانے انور نگر یوکتی ہے دیا مدینہ ہے دل اور جا بے کرارے مدینہ ہے دل اور جا بے کرے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ یہیں سے تو اسلام لاب بی جانے یہیں سے تو اس لاب بلا جانے مدینے کشورا ہے میں یہیں سے تو اس لاب جہاں کا مدینہ کا شوہرا سات نگر ڈوبتی ہے دیا رے مدینہ ہے دلار جہاں تیارے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینا, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ <سلام> نشان ہے یہ مسجد پو کی نشانبی ہے یہ مسجد ابا کی ہے بندیل تہ باندی کی ہے کی ریاگی نشان نبی ہے یہ مسجد کی نبی کی تن سی بدر ڈونتی ہے دیا رے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہے دل اور جا بے سرارے مدینہ ہے دل اور جا بے فرارے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینے کے دیوار درد دیکھتے ہیں مدینے کے دیوار دردے آجب ہار پل بوجھ جگر دیکھتے ہیں مدی دیکھتے ہیں مدینے دل دیکھتے ہیں عجب قلب جگر دیکھتے ہیں جب ہم کل بھوج گھر دیکھتے ہیں نظر ڈھونڈتی ہے تیار مدینہ نظر ڈھونڈتی ہیں نیارے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ دل اور دل بے کرے مدینہ دل اور جاتے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہے مستارے مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ <coughs> کا <مسکن coughs> سر یہ مسکن ہے جارے مدینہ کہ مت کن ہے جارے مدینہ کپتر پلکم ہے یہاں کی زمی پر پلک وہ سدن یہاں کی زمین پر یہ مت کن ہے چائے مدینہ کا پتل مت کن یہ مت پلک وہ سدن ہے یہاں کی زمین پر پلک بہت زندگی کی زمین پر مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ نگر ڈھونڈتی ہے دیا رے مدینہ نگر ڈھونڈتی ہے دیا رے مدینہ ہے پلوار جاں بے قرارے مدینہ ہے جان بے مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیا مدینہ اے دل جاوے پارے قرار مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ پردیش میں تذکر وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت یعنی وطن اصلی کا تذکرہ یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ حضرت عالیہ شاد فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت سے گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے اگر خود سے گناہ چھوٹ جاتے تو ساری دنیا کے لوگ ولی اللہ ہو جاتے مگر گناہوں کی غزل سے نہیں نکل پاتے کوشش کرتے ہیں اپل سے سمجھتے ہیں کہ حرام کام ہو رہا ہے مگر اللہ والوں کی صحبت نہیں پاتے تو گناہ نہیں چھوٹتے چاہے سر کے بال اور داڑی کے بال سفید ہو جائیں اللہ والوں کی صحبت سے گناہ چھوٹتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو میں تم کو طفاع کا حکم تو دیتا ہوں لیکن تقواہ میں آسانی کے لیے تم کو ما صادقین کا حکم بھی دیتا ہوں کہ اللہ کے متقی بندوں کے ساتھ رہ پڑو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنا تقویٰ اس اللہ والے کو حاصل ہے آپ کو بھی حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے گناہ تو بہت بڑی آفت ہے اگر گناہ کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اچھا نہ سمجھو وسوسے سے بھی استرفار کر لو گناہوں کو پسند کرنا یہ فطرت خبیفہ کی علامت ہے گناہ سے اللہ کی پناہ مانگو اتنی پناہ مانگو کہ گناہوں سے دل میں نفرت پیدا ہو جائے اور گناہ میں اور ہم میں مشرق و مغرب کا فاصلہ پیدا ہو جائے حدیث پاک کی دعا ہے اللہ بہنی و المشرق والمغرب اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق اور مغرب میں ہے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی کیا بلاوت ہے کہ جتنا مشرق میں جاؤ مغرب دور ہوتا جائے گا اور جتنا مغرب میں جاؤ مشرق دور ہوتا جائے گا مشرق اور مغرب کا فاصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مانگا تاکہ گناہ کرنا محال ہو جائے کیونکہ مشرق اور مغرب کا ملنا محال ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مانگا کہ خطاؤ کو ہمارے لیے محال کر دیں ایسا ہی ایمان دے دیجئے کہ جان دینا آسان ہو جائے آپ کو ناراض کرنا ناممکن ہو جائے جب زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر میرے ساتھ گناہ نہ کرو گے تو تمہیں جیل خانے میں ڈروا دوں گی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام نبوت نے اعلان کیا اے میرے جنوبی قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس بات سے کہ میں گناہ کروں تو یہاں جمع کا سیوا کیوں ہے جبکہ ایک عورت عورتہ نے بلایا تھا تو قائدے سے واحد کا سیوا نازل ہونا چاہیے تھا حضرت رحمت اللہ علیہ نے تفصیل بیان و قرآن میں فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے سفارش کی تھی کہ اے یوسف زلیفہ کی خواہش پوری کر دو معلوم ہوا کہ گناہ کی سفارش کرنے والے کرنے والے بھی مجرم ہیں اس لیے یہ دڑونا نادر کیا بنگلہ دیش کے ایک عالم نے کہا کہ یہ تو جمع مذکر ہے جبکہ عورت نے بلایا تھا تو منس کا سیوا کیوں نہیں آیا میں نے کہا کہ یہ جمع مذکر تو ہے مگر جمع مانس بھی ہے اور میں نے کردار پڑھ دی د او یدانی ید رونا تد ہو بنگلہ دیش میں طلبا علما حیران गए گئے کہ اس को کو تو اب تک گردان तो ہے تو جب زلیپا نے گناہ کی دعوت دی تو عرب یوسف علیہ السلام کی جان نبوت نے وہاں بیٹھ کر دعا بھی نہیں کی بلکہ وہاں سے فوراً بھاگے اس لیے گناہ سے فوراً بھاگو گناہ سے بھاگنا نبی کی سنت ہے اپنے طقبہ پر نہ کرو ورنہ بڑے بڑے متقلوں کا منہ शैतान کالا کر دیتا ہے گناہ سے اتنا دور بھاگ جاؤ کہ اس کے دائرۂ کشش سے نکل جاؤ پھر اللہ سے رجوع ہو جاؤ توبہ کرو اور مدد مانگو گناہ کے دائرۂ کشش میں نہ رہو ورنہ گناہ پھر کھینچ لے گا بس گناہ سے توبہ کرو اور گناہ کو زہر قاتل سمجھو جیسے زہر देता کر دیتا ہے ویسے ہی گناہ تمہارے ایمان کو قتل کر دے گا حضرت والا رحمت العظر کے بیان میں سن رہا تھا حضرت نے فرمایا اتنا ہی مراقبہ کافی ہے کہ کوئی شخص لے کہ اے جو میں بدنیگاہی کر رہا ہوں تو اگر مجھے اللہ تعالیٰ پیدائشی اندھا کر دیتے اندھا پیدا کر کرتے تو میں کہاں سے دیکھتا کیسے بدنیگاہی کرتا یہی مراقبہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہو جائے کہ انہوں نے آنکھیں نہیں اور اس کو غلط استعمال نہ کرے گا غیرت غیرت آ جائے گی اور گناہ سے بچنے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے ورنہ ہزاروں تحجد اشرف عوامی نفلوں پر نفلیں رات بھر تلاوت کر نور ایک گناہ تباہ کر دیتا ہے یعنی ایک گنا ہی سارے نور کو تباہ کر دیتا ہے بس اللہ کو راضی کرو قیامت کے دن اللہ ہی کام آئے گا یہ حسین کام نہیں آئیں گے حسین مرد ہو یا عورت کچھ دن میں ان پر بڑھاپا آ جائے گا یا نہیں کیا یہ ہمیشہ حسین رہیں گے آج سولہ سال کی جو لڑکی پاگل کر رہی ہے یہ بڑھتی ہونے کے بعد ایسے ہی پاگل کرے گی اسی طرح اگر لڑکے کا حسن کسی کو پاگل کر رہا ہے تو جب یہ اسی برس کا ہو جائے گا کمر جھک جائے گی بارہ نمبر کا چشمہ لگ جائے گا تب کیا کرو گے اور کہاں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے اللہ سے ڈرو جہنم کا پیٹ کا سامان نہ کرو جس کو دیکھ رہے ہو لیکن اسی کو को میں کیا کرتے ہو میر کا معصوم جب بڈا ہوا بھاگ نکلے میر بسن سے میر کا معصوم جب بڈھا ہوا بھاگ نکلے میر بے حسن سے اس और اور بھی درجات ہیں شیر کے کسی کو مرد ہو زیادہ تو اس کو اگلے درجے کے اینٹی کی جا سکتی ہے اللہ کسی کو اللہ حفاظت کرنا خدا کے لیے منہ کالا کرنے والے اعمال سے بچو بہت بچو بہت بچو ان سے عزت ان سے عزت نہیں ملتی خود معشوق یا معشوقہ کی نظر میں آپ ادھر توجہ رکھیے ادھر ادھر دیکھیے خدا کے لیے مکالا کرنے والے اعمال سے بچو بہت, بچو بہت بچو بہت بچو ان سے عزت نہیں ملتی خود معشوق یا معشوقہ کی نظر میں آدمی دلیل ہو جاتا ہے چاہے کتنی بڑی داڑھی ہو اور سنگ کسی بھی اور سفید بھی ہو اور سن کسی بھی اور سفید بھی ہو وہ بھی کہتے ہیں کہ بالب دوستانے کی شکل میں یہ ننگے عزیب کہاں سے آ گیا گناہوں میں عزت نہیں ہے ذلت ہے اور پریشانی ہی پریشانی ہے. اشارت فرمایا کہ آج کل بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایئر ہاسٹس ہے حالانکہ یہ ایئر ہاسٹس کیا ہیں فضائی ہیں گھروں پر کام کرنے والی ماسیاں تو بہت سی پردے کے ساتھ عزت سے کام کر کے چلی جاتی ہیں لیکن یہ فضائی ماسیاں تو نا سے جا جا کر پوچھتی ہیں سر آپ کے لیے ٹھنڈا لائیں یا گرم آپ غیر مردوں کی خدمت کرنے کو عزت سمجھا جا رہا ہے اور جو ان کے ساتھ کام کرنے والے مرد ہیں وہ بترون پہنتے ہیں اور عورتیں چڑی یا نیکر پہنے ٹانگے کھولی رہتی ہیں یورپ نے کس طریقے سے مسلمانوں کو برباد کیا ہے بے بردگی اور بحاشی عام کر دی تاکہ گناہ کر کے مسلمان مسلمان نہ رہے گاہ کی حسرت بھی جرم ہے ارشاد فرمایا ایک مصطفیٰ نے جب حضرت والا کا یہ شیر پڑھا بس اس زمانے میں یہ شیر پڑھا تیری مرضی پہ ہر آر ہو پتا اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے یہ شاخر کہ گناہ کو اس طرح چھوڑو کہ دل میں اس کی حسرت بھی نہ رہے نفرت رہے گناہ چھوڑ کر لالچ کرنا کہ کاش شریعت میں اجازت ہوتی تو ہم ضرور یہ گناہ کرتے یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے اللہ سے یہ دعا کرو اللہ علین ایمان وزین ہوتی قلوب نام پکڑ القرف اول سیاح اللہ ایمان کو میرے دل میں محبوب کر دے اور رجا دے اور و و سیاح یعنی تمام نافرمانیوں کو میرے دل میں ناگوار اور مکرو فرماتے مکروب دل ہے محبوب کی تو گناہوں کی محبوبیت اور گناہوں کی لالچ کہ اگر یہ جائز ہوتا تو بڑا مزہ آتا یہ دلیل ہے کہ ایسے شرط کا ایمان کمزور ہے جب تک گناہوں سے ناگواری نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ابھی نفس زندہ ہے اس لیے نفس کو مار ڈالو یعنی اس کی حرام آرزوں کو پورا نہ کرو یہی اس کو مارنا ہے لہذا نفس کو مارو یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرما دیا مسلمان کو اس پر یقین ہونا چاہیے مسلمان کو اس پر یقین ہونا چاہیے یا نہیں اگر مسلمان کو نہیں ہوگا تو کیا کافر کو ہوگا اللہ تعالیٰ نے میں فرما دیا کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا فلنو ہی حیاتم طیبہ میں اس کو بال زندگی دوں گا اور جو نافرمانی میں لطف تلاش کرتا ہے اس کے لیے یہ آیت ہے ومن آ رزان دکھی فہم نہ رہو یعنی اور جو میری نافرمانی کرے گا اس کے لیے حیات کا لفظ نازل نہیں فرمایا کیونکہ اس کی حیات اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو حیات کہا جائے معیشت فرمایا یعنی جینا یعنی جینا کہ نافرمان اس طرح جی رہے ہیں جیسے جانور جیتا ہے اس کا نام حیات نہیں معیشت ہے اور معیشت بھی کیسی رنگ کا یعنی تلخ اس کی زندگی ہمیشہ تلخ ہوگی زندگی میں کبھی چین کا خواب ہی نہیں دیکھے گا جملہ اسمیہ ہے جو ثبوت اور زبان پر غلالت کرتا ہے کہ اس کی زندگی تک کر دی جائے گی بادشاہوں کے کلام کی یہی شان ہوتی ہے بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ میں اچھل اچھل کر خود چھوڑ کے جوتے ماروں گا بلکہ کہتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے گی اس کو پٹوا دیا جائے گا تو وہ اللہ جس کے قبضے میں سلطنت ہے جو سلطان شادی کرتا ہے یعنی بادشاہوں کو بادشاہ کی بھی دیتا ہے وہ ایسا بادشاہ ہے جو سلطان بناتا ہے وہ شاق فرماتا ہے ومن اور ادان بکری جو میری ناپرمانی کرے گا اس کی زندگی تلب کر دی جائے گی یہی دلیل ہے کہ یہ بادشاہ کا کلام احکم الحاکمین کا کلام ہے سلطان و سلاطین کا کلام ہے جہاں حیات تنظیبہ دینے کا وعدہ کیا وہاں اپنے کو فرمایا فلنوں ہی ارے ہم دیں گے تم کو حیات طیبہ جو حیات دے سکتا ہے وہ طیبہ بھی دے سکتا ہے پہلے حیات ہے سب طیبہ ہے تو جو حیات دے سکتا ہے وہ طیبہ بھی دے دے گا اگر اس کی فرما برداری کرو گے اور جہاں سزا کا ذکر ہے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں نافرمانوں کی زندگی ترک کر دوں گا بلکہ فرمایا فنی نہ لگو مائی شتن اس کی زندگی ترک کر دی جائے گی بس ساری محنت اسی پر اسی پر لگا دو کہ ایک گناہ بھی نہ ہو اور اگر اہیانن ہو جائے تو آنکھوں سے خون دل اور خون جگر برکھا دو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لو بس اس زمانے میں حسم پرستی اور सबसे سب سے بڑا حجاز ہے بس آنکھ اور دل بچاؤ اللہ کو پا جاؤ گے اور اتنا مزہ को भी کہ بادشاہوں کو بھی اس مزے کا تصور نہیں اور اس کے برعکس اگر نافرمانی میں چین تلاش کیا تو چین کا خواب بھی نظر نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس, اس کی زندگی ترق ہوگی میں قتم کھاتا ہوں کہ کسی نافرمان کو میں نے چین سے نہیں پایا دوستو یقین کر لو دنیا میں کہیں چین نہیں پاؤ گے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم دنیا ہی میں کہیں کہیں چین نہیں پاؤ گے سوائے اللہ کی رحمت کی گود میں آخر میں جب حضرت والا کی غزل کا نقطہ پڑا گیا روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت رہے تو فرمایا کہ استحکامت کا امتحان کیا ہے کیسے معلوم ہو کہ اس کو استقامت حاصل ہے استقامت کا امتحان جب ہے کہ جب سامنے کوئی بڑی قامت ہو حضرت والا है ہے اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے اس کی قامت یا قیامت ہے اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے میرا ہی شعر ہے میرا ہی شعر ہے پہلے مصرے نے اس کی قامت کی کتنی تعریف کر دی تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ ملا واقف ہی نہیں ہے اور دوسرا مصرا اینٹی بایوٹک ہے جس کی شامت اور بدبختی اس کو گھیر لے وہی اس کو دیکھے گا عورتوں کو دیکھنے والا کمینہ ہے استقامت کا امتحان یہ ہے کہ جب سامنے ہو اور اس کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں تو سمجھ لو اس کو استقامت حاصل ہے طلب کر کے فرمایا ہمارے حل صاحب رحمۃ اللہ کو فرمایا کہ میرے جو اشعار آج پڑھے گئے تو ایک مفتی صاحب نے کہا کہ پڑھنے والے صاحب نے اشعار پڑھے وہ کسی گانے کی طرز پر ہیں میں نے ان سے مولانا رومی کا یہ شعر پڑھ دیا ہر چک علتی علت شبت قبر گیرت بلتی بلت شبت علتی یعنی علت والا مریض اگر ہاتھ میں صحیح چیز بھی لے لے تو اس کے ہاتھ میں پہنچ کر وہ صحیح چیز بھی علت اور مرض ہو جائے گی اور ملتی کہر کو ہاتھ میں لے لے تو کہر بھی تین بن جاتا ہے اللہ کیا بات کر رہا ہے علتی یعنی علت والا مریض اگر ہاتھ میں صحیح چیز بھی لے لے اس کے ہاتھ میں پہنچ کر وہ صحیح چیز بھی علت اور مرض ہو جائے گی اور ملتی کفر کو ہاتھ میں لے لے تو حضرت فرماتے تھے جو لوگ بد نگاہی کے مضمون کو بیان کرنے پر اعتراض کرتے ہیں اکثر دیکھا گیا کہ وہ خود ہی اس مرل میں مبتلا تھے جبھی وہ اعتراض کرتے تھے ایسے جیسے دودھ پر بیل رکھ دو جانور کی وہ اچھلتا ہے معلومات مضمون جب بیان کیا تو اچھل اچھل کے اعتراض کرتے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں. والوں کی تم پہ پیر رکھ گیا ہے بس اگر کوئی بدین قرآن و حدیث پڑھائے تو پڑھنے والوں میں بددینی آئے گی اور کوئی اللہ والا دنیاوی تعلیم بھی پڑھائے تو تین آئے گا اس اصول کو یاد رکھنا چاہیے بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی حضرت فرما دے کہ بس اگر کوئی بدین قرآن و حدیث پڑھائے تو پڑھنے والوں میں بددینی آئے گی اور کوئی اللہ والا دنیاوی تعلیم بھی پڑھائے تو آئے گا اس لیے اگر, اگر مجبوراً کہیں تعلیم دنیا آسری تعلیم دلانا ہو تو ماحول دیکھو پڑھانے والا دیکھو کہ وہ دیندار ہے یا نہیں جتنا وہ دیندار ہوگا اس کے اس کے پڑھنے والے سلبا میں بھی ویسے ہی فسائل پیدا ہوتے ہیں اسی لیے حضرت نے ہمیں تو یہی سکھایا یہ جو ناولے ہوتی ہیں بچے بچوں کو دے دیتے ہیں کہ چلو بچوں کو ٹائم پاس ہو جائے گا اکثر اس میں جاسوسی ناولیں ہوتی ہیں اور لکھنے والے بھی قسم کے امی کوئی شبل ہوتا ہے ناولیں لکھنے کا دیندار آدمی کہاں ہے ایسے فبول کام میں وقت ضائع کرے گا کوئی لوگ ضائع کرتے ہیں جو دیندار نہیں ہوتے دیہی قسم کے ہوتے ماشاء ماشاءاللہ ما لیکن اکثر اکثر کا یہی حال اسی طرح فرماتے تھے کہ یہ تحریر کے اندر بھی لکھنے والے کی ظلمت منتقل ہوتی ہے دہی کی تحریر پڑھو گے اس کے دہری پن کی ظلم کافر کی تحریر پڑھو گے کافر کی گی ظلم کی دیندار آدمی کی تحریر پڑھو گے اگر چیز میں داحیہ بھی ہوگی یہ ہم نے دیکھا والا رحمت اللہ علیہ کی مجالس جب وہ مزاج کی مجالس ہوتی تھی تو گناہ کا کوئی احساس نہیں ہوتا کس قدر نور ہر پوری مسجد کو پن بنی رہتی تھی حسبی رہے تو بھی دل میں اللہ سے غفلت نہیں ہوتی تھی بھی نور معلوم ہوتا تھا یہی وجہ ہے جو قلب میں ہوگا وہی ساتھ ساتھ بیٹھنے والوں کے لوگوں کے اندر منتقل ہوتا ہے اسی لیے حضرت نے ہمیں یہی سکھایا کہ بدین لوگوں کی کتابیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے تحقیقات کے لیے بھی نہ پڑھو بعد لوگوں کو مناظری کا شوق ہو جاتا ہے اس لیے پڑھتے ترکیب کریں تقدیب کریں اور بعض ایسے واقعات ہوئے کہ وہ پڑھتے پڑھتے خود ہی مت ہو گیا اس لیے ایسی پہلوانی بادری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس سے بھاگنا چاہیے ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوتا ہو تو ہو ورنہ خالی صاحب حضرت جہاں تک تو ہمیں معلوم ہے کہ مناظر سے بہت دور بھاگ گئی ضائع کرنا ہے بس سیدھے سیدھے جس کو طلب ہو دین کی وہ اللہ والوں کے پاس جائے اور دین سیکھے اللہ تعالی عمل کی تو جمعرات کا جمعہ جمعہ کے مستوں نا مال کا اہتمام دیگر سنتوں کا بھی اہتمام جیسے مسواک جیسے مردوں کے لیے ہے اور خواتین بھی مسواک کریں اور ایسے ہی جمعے کے امال تو خواتین کے لیے نہیں ہیں لیکن اور بہت سی فضائل ہیں جمعے کے جیسے ترو شریف کی کثرت کی تلاوت جمعے کے دن ان سب کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں لیکن سورہ کاف کے بارے میں بہت سے لوگ بار بار سوال کرتے ہیں جبکہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ جس کو ذہنی طور پر خوب پرشاشت ہو اور خوب قوت ہو اور خوب نیند بھی پوری چھ 7 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہو تو وہ تو پڑھ لے بس بسولت پڑھا جاتا سکے تو نہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ارادہ رکھے کہ بھائی جب دماغ کو قوت ہوگی ضرور پڑھیں گے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تو دیں گے ہی نیت بے ضرور ضرور بے ضرور کچھ نہ کچھ عطا رنگاتے ہیں دارال شریف کی کثرت کا بتاتا رہتا ہوں کہ شریف کی کثرت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہو بلکہ یہی ہے کہ جیسے کسوی بتائی ہے یا کسی کو تینتیس دفعہ بتایا ہے تو تینتیس دفعہ والا اسی حساب سے اسی ریشو سے تینتیس کا کوئی دس فیصد زیادہ کر لے بیس پچیس فیصد زیادہ کر لے دس دفعہ زیادہ کر لے اور سو والا جو ہے وہ ایک سو تینتیس دفعہ کر لے تو یہ کثرت میں شمار ہو جائے گا اور دوسرے کہ جب یاد آ جائے چلو جمعے کے دن دس دفعہ دس دفعہ جو مختصر ضرور شریف ہے صلی اللہ علیہ لوں گی یہ مختصریف ہے علی شریف ہے شریف سے ثابت ہے یہ والا دارو شریف پڑھ لے تو ان شاء اللہ کثرت میں شمار ہو جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کے دن مجھ پہ دروشری کثرت اور جمعے کے دن مغرب سے قبل اثر اور مغرب کے درمیان ایسے تو پورے ہی جمعے کا دن دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے لیکن ہم نے ہم نے اپنے بزرگوں کو اثر سے مغرب کے درمیان اہتمام کرتے دیکھا ہے دعا کا یہ دعا کی تو قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے اس میں اپنی دنیا بھی مانگ لیں لیکن فیطین کو ضرور مانگیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگیں کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے اظہاری میں تج سے طلب گاہ اللہ تعالیٰ کی داد سے اللہ تعالیٰ کو مانگ لے کہنا تھا اللہ تعالیٰ کو بول فرمائیں اور عمل کی توہری مصروف کرنا ہے اور بھی بعض باتیں میں بتا بھی چکا ہوں اس کے تکرار کے لیے پھر بتا دیتا ہوں کہ بہت ہی آسان نسخہ ہے ایمان پر خاتمے کا اور بھی نسخے ہیں جو ازبالا نے تحریر فرمائے ہیں سات نسخے ہیں ایمان پر خاتمے کے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک روزانہ صدقہ کرنا اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے اچھا سفتے میں بھی یہ نہیں ہے کہ سو سو دو, دو سو روپئے ہوں چاہے دو ہی روپیہ ہو روزانہ اپنا باندھ لے کے ہم نے روزانہ دو روپیہ یا پانچ روپیہ ایک ڈبہ بنا لے اب روزانہ تو ڈھونڈنا مشکل ہے کہ کس کو دیں کہ وہ ایک ڈبہ گھر میں بنا لیا جائے اور اس میں وہ روزانہ سب ڈال دیا جائے پانچ روپیہ دو روپیہ دس روپیہ جس کی جیسی آسانی ہو سہولت کوئی مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بسولت جو ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں اگر تعالیٰ رقم کہ اللہ کی کوئی وقت معنی نہیں رکھتی کسی نے زیادہ رقم دی لیکن دل اس کا نیت صحیح نہیں تھی صاف نہیں تھی تو وہ قبول نہیں ہے اور کسی نے دو ہی روپیہ ڈالا نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی تھی اور اس کا بہت پہاڑ کے سونے سے بھی زیادہ سطح سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں پھر اس لیے بسہت بس جو ہو سکے وہ اپنا روزانہ ڈال دیا یہ خاتمہ کی اس میں بشارت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ صفتہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے تو بری موت سے بچیں گے تو اچھی موت ہوگی اس لیے اس نے خاتمہ کے سات نسخے اس میں سے ایک یہ بھی ہے جیسے مسواک کرنا ہے ایک نسخہ مسواک کرنا اور ایک نسخہ نگاہ کی حفاظت کرنا اور ایک نسخہ ہے بنا لاتے قلو بنا والی دعا پڑھتے رہنا اگر نماز کے بعد ہو سکے تو تین دفعہ پڑھ لیں نہیں تو کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں ایسے ہی اذان کے بعد کی دعا کیونکہ اذان کے بعد کی دعا جو ہے اس پہ بشارت ہے شفاعت کی تو انشاءاللہ شاء اللہ بھی بخش ہوگی ایسی سب پائے اور کیا چیز ہے یہ مصباح رب بنا لاتذلو بنا نگاہ کی حفاظت اور سبقہ روزانہ چاہے کوئی رقع گناہ ہو اور اللہ عظام کے پاس کی دعا اور صوبت کا اہتمام اور شکر ہاں موجودہ ایمان پر شکر کرنا شیطان مایوس کرتا رہتا ہے کہ ہم نے تو ابھی کچھ ترقی نہیں کی جی دکھلاتا رہتا ہے تم تو بڑے گناہ گار ہو یہ کر دیا ہو کر دیا اور انسان مایوس ہوتا رہتا ہے اور جو عمل رہا تھا اس کا ہوتا ہے بعض واضح سے بھی اور جاتا رہتا ہے تو بجائے اس کے اللہ کا خوب شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ایمان مسلمان گہرانے میں پیدا کیا اور ایمان ایمان عطا فرمایا اور آج جو ہماری حالت ہے اس پر شکر کرے گی گزشتہ جب وہ تعلق نہیں تھا تو کب تو اس وقت کیسی حالت تھی تو اب حالت میں اللہ کا شکر ہے ترقی ہے اگرچہ ہم کوئی کامل نہیں ہوئے لیکن ہی اور گنا بھی نہیں پوری طرح چھوٹے لیکن پھر بھی یہ اللہ پچھلے حالات کی نظر نات نے ہمارے ہمیں اچھا حال عطا فرمائے اس کے خوب شکر روزانہ کرنا چاہیے تو انشاءاللہ کیونکہ اللہ چونکہ اللہ کا وعدہ ہے شکر تم لذیذ تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے تو ایمان پر شکر کرنا ایمان میں اضافے کرو اور ذریعہ بن جائے گا حتیٰ کہ اللہ کے پاس خوب ترقی ہو کر جائے گا بس بھائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہاں یہ بتاؤ بچا کہ وہ سستے کے ڈبے میں جو پیسے جمع ہو جائیں اس کی بریانی لے کر مت کھا لینا اس کا کرنا یہ ہے کہ وہ کہیں مسجد میں کہیں نشوشات میں کہیں خیر کوئی بھی خیر کا کام ہو اس میں ہو مہینے بار دے دیا پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلا <تصفيق> گیا <تصفيق> <تصفيق>